بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نسران اور آتش پرست اور مشرق بے شک اللہ ان سب میں قامت کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک ہر چیز اللہ کے سامنی ہے